<سلام> <سلام> <تصفيق> ساکولی شمارمارمبر ڈاکٹر مبارک علی ہاں جی یہ اس اسکول دے کتابیں دے نصا کتابیں دے ہیں جی اے مصنف حضرت ہیں وہ بھی ہن لمبے کامیاں تو کیڑی کیڑی سمجھاواں تواڈی نال کیا خدمت تھی لتی اے سب کیڑی کیڑی سمجھاواں وے بیماراں اے پہ اوکا سکدا اللہ اللہ سوکھرے چلو پہ جی مرد پہ نہیں مارا نالے دیر سے یہ حکومت والا تک مقدمے بنتے نہ نجانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف داری کا رقیبوں نے رپٹ یہ جا کے لکھوائی ہے تھانے میں اکبر نام ہے خدا کا گو جاگ دسی اقبال کا لکھا ਈ ਜੇ ਡਾਂਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖਿਓ ਸੋ 1934 ਅਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਾਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿਲਵਿਸਮਨ ਨਾਲ ਘਿੰਨੀ ਆ ਫੋਲਗਾ ਬਾਜਾ ਖਾਨ ਬਾਜਾ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ خدائی خدمت کاری پشاور چھپی ہے پشاور چ خاص ہوں وہ خط انگلش موجود ہے ڈاکٹر مبارک اردو کا حوالہ میں کروں ای جے ٹامسن کو ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ میرا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں اقبال جمہوریت سے لا تعلق رہا کہتے یہ تو کلام موجود ہے اقبال خود فرمندے اقبال خود فرمیندے وہ بھی ہے ایک مخصوص جڑا اقبال دا ہے نا وہاں مرض کا سبب ہے یہاں مرض کا سبب ہے یہاں مراد یعنی مسلمانوں دے ملک مسلمان دے سارے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ بری ہے نہ مغرب اس سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری دنیا فساد صرف جمہوریت میں اگر اقبال دی شرح دشراہ چکرا نا میں یہ چکر سنتے سمجھ آوے سو نشا چکل ہوں نشا ہوگا سیاح بے نشا وہ ہوئے ایک مننی کل نشائی کی منو یا غیر نشائی منو <تصفح> جی کسرت دیکھ دے زیادہ دیکھ دے اکل چھوڑی منجو فساد تو سی نی نی سی یا مکسی یہ شریعت اچھا ہوں شریعت ایک پاسے تے تلا کسرت ایک پاسے شریعت ایک پاسے تے کسرت ایک پاسے ہوں کسرت نی منو شریعت چھوڑ دے بلا کخرا دی اچھا اقل چھوڑ کسرت منو تھی شریعت چھوڑ تے کسرت منو जेफर नबी सही रिश्ता त्रुट गए हम जो ना त्रुट सू का मरसा بس یہ اسلام ہے بت پرستی نہیں اتنا نرسب برادری نہیں چلتی میں ہی کو تفصیل بیان کرم بنا چھوڑا ایسا آلم بناوا جو اچھا چلو چھوڑو یار میں گا بیٹھے آتے ہق کیا کیا مطلب میں میرا کا برابر ہے کہ میں آدھے کو پتہ ہے سمجھ سے پرچی میں پرچی پا مطلب موہر دیر ہاتھ ہاتھ دچو تیری روح ہے روح دچو تیری اکلو تری اکل دا فیصلہ سارے واسرا اکلاسی کا برابر شمار تھی وے جی اکل برابر آپ برابر میں اکل کر سید بنیا بد جو تاشی میں برابر سمجھی بیٹھی کیتی تی بی تو ہوں میں میرا کو سید کھاں یا کھاں سی ٹھیک نہیں میں کے چاہ کیوں جو تید تو میرا سی برابر ہو ادنا حق نہیں پیرری میں آ کے ہاں میں مرید تھی یا پیر بات کرنا پنا نش آدم کیوں کہ مسٹر دے ملک پاکستان بڑھنا چاہیے نشائی آدھے نہیں بڑھنا چاہیے برابر अच्छा जो नशे हो में, तो आखर पाकिस्तान नहीं बनना चाहता बा दू छुट्टी ठीक है लगते पागलों का टोला سیاح کوئی نصیب والا لب دے ایمان جی لبا بھی ہے سارے دیسی لوگ سارے سور چپل پتر جی سیا لگتے گال کریں پتا لگتے یار معاشرتی معاشی عقل دے کوئی, yes, yes. کوئی, کوئی سیاسی عقل دے کوئی دینی عقل دے yes. ہی کرے کچھ کوج نہ کچھ باقی سارے نام پاگل باندر لگتے بارے نہیں کھا سکتے کسم آج آدمی سونا نبی سر سیت کا بھی دس گئے جنا دس گئے کیا کرنے نا دلائل دی. تو بھولا سا کو نا، کچا لاہور بیٹھے ہیں رہ رب آی, آی, آی. تو نا خدا دی آی. لیکن پہاڑی مافی ہے ڈنگ شہد کہیں ڈنگ بھی ہے خود موضوع ہے بیان میری تقریب ہے تر <صحیح> مکھیا سیمبو مکھی شہدی مکھی بخت والی سکولی مکھی جمہوری مکھی بہت اچھی ہر دی روٹی دل میں جمہوری آتے پر ایک نہیں کریں اور اللہ دے قرآن دے مطابق قرآن پا کے جو آخر اللہ نے پورے قرآن قرآن کی دا نام سورت دا نام ہی اللہ سونے لکھے سورت شہد دی مکھی شاہی مکھھی دی صورت صورت بنا چھوڑئیے سبحان اللہ راز ہن تے بڑھائیے بڑھائیے او والا شاہی دی مکھھی موضوع سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کتاب وچ لکھیا جی جنگے بدر دے وچ جڑے قیدی پکڑے گئے انہاں نوں پا کھنے دار بال پڑاؤ پوتری جا ماروئے پانی وچ گڑے جا بس کرو یار میں ضرورت ساری میں تواری سلاحی ضرورت ساری یہ ہک نشست پوری نہیں کر سکتا ترائے ہزار تو زیادہ موضوع ہے میرا تر ہزار تو زیادہ موضوع ہے کئی ہک ایک موجود بارہ بارہ کے لمبا منش ہے جا بندہ چاہوے جو میرے گھر دیا بیبیا سیٹیا رہن میرا ایک موضوع ہے اور مولوی نے دنیا کو لاجواب کر دنیا کو اللہ او جماعت سے شامل ہمنا چاندے ہیں جیڑی صرف صرف شامل ہو ایک ایک خلاسا سمجھا دوں سنو سنو, سنو سنو سنو تو میں جان سکتی طالبان تحریر جنرل بابر مورے امجد شمار کیا نصیر اللہ بابر کون ہے پیپل پارٹی کا تو پتہ ہے یہ جرنل ہے پہلے جرنل بادشاہ جی جرنل ہے زیادہ دور ایک جماعت طالبان تیار کی گئی کد واسطے تیار کی گئی روس کو توڑ روس دی جنگ امریکہ برطانیہ مکان یہ کافران جہاں ہندا میتی اسلام تو کھا رہے تھے کیوں کہ جس نے مالک حکومت ہو سی والا حج کی نہیں سارا سرمایہ چند سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھ چ ہو حکومت بھی ہونے جبتا عوام بھی حمایتی ری بلاک پیپل پارٹی کا نعر روٹی کپڑا مخارم, مخارم. مشہور نعر ہے ہوں سماج لگی ہو پاکستان خادم تنا جی نچے تھے سے سے تک حالانکہ غلامی نام غلامی دے غلامی سے غلامی تک تک میں بابا جی کروڑے <laughs> <laughs> سارے بیٹھو نے آدم ہے سل حکومت آ تسا فوجی حکومت ہو اصل طاقت یہ بک بکھ لیا روٹی کپڑا اور مکان تروستے رلد جنلوست پکڑنے منشوبہ بنا داتو رات سارے مول سمندر <laughs> دے کوئی کوئی منسوبے کلے بابے جنا کرے شروع نہ جانے سا قانون اکبر جنرل دیا گفا سے فوج نے طالبان تیار طالبان وہابی گروپ وہدے دے مدرسے لشکر امریکہ یونیورسٹیاں کھلیاں جہاد دے نام سے کتاب لکھیاں گیا جیشے محمد علا. کیا نام ہے مسعود جیشے محمد دا یہ سارے پیار تھے پٹھ پین مرڈے تھر مثال لڑن سہن پٹی چن بوٹے <تصفح> اکوڑے کھٹا کالے فلانے بے پٹان سوچا سمجھا بنایا منسوب کیوں پٹھان دا پرتا لڑکا کھڑے کو جتنا بھیڑ ٹوپی والے برکے دی بھا لگتی ہے بمبالی لگتی گال کھول میں اٹک کے سیلے ایک آخر لگے پنجاب کے بمبر اٹکاں میں میں نے کو میں کبھی اترا غیر مرد خس رکھوں اصلہ دشمنی بورڈ مر پٹھان دی बम पठानी चारे पास सलवारी चारे पासू डेख रन दिस कपड़ा कहना दिशा مرا پہلے سزا لبنی لبڑی سا لبنی لیکن وی ملے رات سے لمبی گرمی کی ہو چڑھا بہرحال نکل سور کافر سور وہ شہید نہیں میرا فتوی وہ شہید نی ہاک لے تے جیڑے لانتی بہت جناب طالبان حکومت والے جنابیم جماعت لڑتے نو بھی سارے اللہ ہونا لڑتے مرے نا کیوں جہاں امریکہ ہوئے امریقا تو مرے جا شہ سکے گی جا دی لو <تصفح> بھیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح>